آفاق کے ہر ہر کوشے میں قرآن دلوقتي سنا دلوقتي کر دم لینا, لینا, لینا اب رکنا نہیں دلوقتي اب تھمنا نہیں پھر داس میں جا کر ولاقبۃ المطقین وسلۃۃ وسلام علیہ سید الملیا و المسلیم قل اللّہ تعلیٰ و تبار قاف القرآن المجید و الفرقان الحمید بسم اللہ رحمٰن الرحیم اِنَ اللہ ماب قومن حطیٰغیر و ماب انفُسین صدق الله مولان العظیم و صدقہ رسول نبی الکریم الراؤف اللّہ منور قلوبنا نابل قرآن وزین اخلاق نابل قرآن واد ونجنا من النار طبل قال الله نَجنا اللہ و تبارہ کافی شان حبیب ہی مخبرم و عامرا انََ اللہ و ملا اکتح و رسل نبی یا منسلو علی وسلم صلاۃ وسلام علیک رسول اللہ وعلا عل کا واصحاب محبوبہ رب العالمین صلاط و سلام یا نبی رحمٰ وعلیٰ علی واصحاب یا رسول الملاحم تمام حمد و سنا تعریف و توصیف اللہ جلّہ مجد الکریم کی ذات بابراکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کے ششح ہاتھ بھی اللہ جل کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم شفیع ام رسول مختصم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مال کے رقاب ام فخرے اربو اجم والیے کونو مکان سیاہ لا مکان سید انجا سرورے لالا رخان نی رے تاباں سر نشینے مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تمائےائے دوراں سر خیل ظہرا جمالہ جل وائے ازل نور ذاتِ لم یزل سے تقوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بتحا راز دار ما اوہ شاہد ماتغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام زبیل الحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس جس میں میں اور آپ حاضر ہوئے ہیں اس ماحول میں منعقد ہو رہی ہے جبکہ ملک کے گوشے گوشے میں بارود کی بو پھیلی ہوئی ہے ملک کا امن جس طرح تباہ و برباد کیا جا رہا ہے اور دیدہ اور نادیدہ ہاتھ جس طرح ملک کی مانگ اجاڑ رہے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے اللہ تعالیٰ شان ہو۔ اپنے خاص فضل سے امت مسلمہ کو کھویا ہوا وقار نصیب فرمائے آج اٹھائیس مئی یوم تقبیر کے نام سے ہماری قومی تاریخ کا وہ روشن دن ہے کہ جب چاغی کے پہاڑوں سے دھواں اٹھ رہا تھا تو پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا اس کو پاکستانی نہیں بلکہ اسلامی بم قرار دیا گیا تھا فلسطین کی ایک بوڑھی خاتون جس کے بیٹے کو اس کی آنکھوں کے سامنے ٹینک تلے رون دیا گیا تھا اس نے اسی دن سر اٹھا کر کے کہا تھا کہ تم نے جو ظلم کیا کر لیا اب میرے پاکستانی بھائی میری مدد کو پہنچ رہے ہیں وہ منظر آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جب پوری قوم خوشی سے سرشار تھی اور تشکر کے آنسو ان کی آنکھوں میں تھے میں نے بھی اس دن کھڑے ہو کر کے کشمیر کی جانب منہ کر کے کہا تھا میری بہنوں اب تمہاری آبرو پہ کوئی بھارتی حملہ آور نہیں ہو سکے گا لیکن کیا خبر تھی کہ انتظار تھا جس شہر کا یہ وہ شہر تو نہیں اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں آج کی کانفرنس بیداری کی لہر پیدا کرنے کے لیے منعقد کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ شان ہو اس کے مقاصد ہم سب کو نصیب فرمائے علامہ اقبال کا لہجہ کتنا امید افزا ہے مجدہ اے پیمانہ بردار خ مستان حجاز بعد مدت کے ترے رندوں کو پھر آیا ہے ہوش نقد خود تاری بہائے بادائے اغیار تھی پھر دکان تیری ہے لب ریزے صدائے ناو نوش پھر یہ غوغہ ہے کہ ساکی لا شراب خانہ ساز دل کے ہنگامے مئے مغرب نے کر ڈالے خاموش نغمہ پیرا ہو کہ یہ ہنگامے خاموشی نہیں ہے سحر کا آسمہ خورشید سے مینا بدوش لب کشا ہو جا سروت برپت عالم ہے تو کیوں چمن میں بے صدا مسلے رمیں شربنم ہے تو بے خبر تو جوہرے آئینائے ایام ہے تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے امت سے مراد وہ عالم گیر برادری ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم کے نام نامی اور اس میں گرامی سے وابستہ ہے اور جو قرآن مجید کو کتاب ہدایت سمجھتی ہے اور آخری آسمانی ہدایت کی علم بردار ہے امت کی تشکیل حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کی وہ آپ سے مخفی نہیں ہے جس طرح تن کا تن کا جوڑ کر کے ایک پرندہ گھونسلہ تیار کرتا ہے آپ امت کی تشکیل کے حوالے سے حضور کی کابشوں کو دیکھیں صہیب روم سے آئے بلال حبشے سے آئے حضرت ابو بکر مکّے سے تھے حضرت سعاد مدینے سے تھے حضرت سلمان فارس سے آئے کہاں کہاں سے لوگ پہنچے اور ایک وحدت کی لڑی میں ان کو پرویا یہاں شاعر مشرق ترجمان حقیقت کا لہجہ دیکھیے وہ کہتے مست چشمے ساکیے بت ہاس تیم درجہاں مثل مئو می ناس تیم چوں بلے صد برگ مارا بو یس او کے جانے ای نظام او یس ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے تو یہ ایک امت معرض وجود میں آئی آقا کریم علیہ السلاۃ والسلام نے اس امت کو جس طرح سے پروان چڑھایا ان میں وحدت پیدا کی اور ایک لڑی میں پرویا اس سلکے بہی کو توڑنے کے لیے یہود و نصارہ کی سازشیں اس دور میں بھی جاری رہیں اور انہوں نے ہر ہیلہ اور ہر جتن کیا اور امت کی وحدت اور اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے اپنی تمام سازشوں سے کام لیا لیکن حضور علیہ السلات و السلام کا سایہ رحمت امت کی وحدت کا ذریعہ اور سبب تھا لہٰذا اس امت کی شکست و ریخ نہ ہو سکی خلافائے راشدین کا زمانہ آیا سازشیں بدستور موجود رہیں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کیا جھوٹے مدعیان نبوت نے سر اٹھائے لیکن صحابہ نے پوری قوت پامردی کے ساتھ اس امت کی آبرو کی حفاظت کی اور حضور کے دین کا پہرا دیا امت مسلمہ کو گزشتہ چودہ صدیوں سے بہت علمی فکری اقتصادی سیاسی تعلیمی اور ثقافتی چیلنجوں کا سامنا رہا ہے معتضلا قدریہ جبریہ، لا ادریہ اندیہ اور مرجیہ جیسے فتنے سر اٹھاتے اور حشر بپا کرتے رہے لیکن احمد بن حنبل ابو منصور ماتوریدی اور ابو الحسن اشری جیسے لوگ پوری قوت کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ کرتے رہے دوسری صدی اور تیسری صدی کے دوران جب یونانی علوم کا عربی ترجمہ ہوا تو یہ امت مسلمہ کے لیے ایک انتہائی مشکل وقت تھا مسلم مفکرین کی بڑی تعداد ان سے متاثر ہوئی حتیٰ کے بعض احکامات کی تعبیریں متفق علیہ تعبیر سے ہٹ کر کر لی گئیں مسلم مفکرین نے اس علمی فکری چیلنج کا جواب پوری قوت کے ساتھ دیا لیکن اس سوال و جواب میں کم و بیش تین صدیاں لگ گئیں حتیٰ کے امام رازی اور امام غزالی جیسے لوگوں نے اس فتنے کی بسات لپیٹ دی پھر زمانہ وہ دن بھی دیکھتا ہے جب وارثانی علوم نبوت نے قرائے عرضی کے چپے چپے پر علم کی بسات بچھا دی فکر کو روشن عمل کو پائیدار اور روح کو نغمۂ السط سے مست کر دیا سمندروں کو مصخر کر دیا اور بساتِ عرض کو لپیٹ کر اپنے اشارۂ انگشت پر رکھ دیا تھے ایک ہمیں تیرے مار کا آراؤں میں خشکیوں میں لڑتے تھے کبھی دریاؤں میں جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں دش تو دش دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے کون سا علم و فن تھا جس کو علم وہی کے سامنے جھکا نہ دیا گیا ہو زمین کی پیمائش کر کے آج کے گلوبل ورلڈ کا راستہ آسان کر دیا رست گاہوں سے اجرام فل کی زیر دام لا کر کے اپالو یاسدام کے لیے راہ مستقیم کا تعین ہم نے ہی تو کیا تھا جی ایچ ولز اعتراف کرتا ہے کہ اسلامی تمدن مغربی تمدن کا پیش رو ہے بصرا کوفہ بغداد سمرکن بخارا مابراؤ نہر کلتبہ اور قاہرہ کی یونیورسٹیاں علم و حکمت کا مرکز تھیں اور تمام جہان میں نور پھیلا رہی تھیں عربی فلسفہ اسپین کے راستے مغرب میں داخل ہوا اور پیرس آکسفورڈ پر شمالی اٹلی کے جامعات پر چھا گیا شارلیمان اس کے لارڈز ابھی دستخط کرنے کی مشق سے گزر رہے تھے کہ ابن حضم کے قلم سے ایک ہزار کتابیں نکل چکی تھیں زمانے نے یہ منظر بھی دیکھا کہ پیرس کی گلیوں میں ابھی کیچڑ تھا کہ محمد عربی کا مدینہ وہی کے نور سے روشن تھا بغداد عروس البلاد کہلاتا تھا اور زمانے پر مسلمان نور بانٹ رہے تھے امت کی گود موتیوں اور ہیروں سے بھری ہوئی تھی بخاری و مسلم اور امام حاکم جیسے محدث ابو حنیفہ شافی اور امام مالک جیسے فقی ابن سعد ابن خلدون اور واقعی جیسے تاریخ دان بو علی سینا زکریہ راضی علی بن عباس جیسے طبیب جابر بن حیان یعقوب بن اسحاق خوارزمی اور توہرائی جیسے کیمیا دان ابن الحسم الغزالی اور ابو البرکات البغدادی جیسے ماہر طبی ابو ماشر المسعدی جیسے ماہر فلکیات ابن سینا اور ابن رشت اور حمد اللہ القزوینی جیسے ماہر حیاتیات امت کے ماتھے کا جھومر تھے محمد بن قاسم صلاح الدین ایوبی غوری اور غزدی کی تیغ یابدار با یزید بستانی الحسن خرکانی جنید بغدادی خواجہ جمیری اور داتا حجویری کی نگاہِ دل فغار کے سامنے کون ٹھہر سکتا تھا نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے کیا چیز ہے ہم تو توپ سے لڑ جاتے تھے نقش تو کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے توڑے مخلوق خدا وندوں کے پیکر کس نے کاٹ کے رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے کس نے ٹھنڈا کیا آتش ایران کو کس نے پھر زندہ کیا تذکرائے یزدان کو کون سی قوم فقط تیری طلب گار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کشے پے کار ہوئی کس کی شمشیر جہاں گیر جہاں دار ہوئی کس کی ہےبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے منہ کے بل گر کے ہو و اللہ ہو آہد کہتے تھے ہم نے وہ پھر زمانہ بھی دیکھا کہ ہمارے حکمران عادل علم دوست بہادر اور غیرت مند تھے پورا زمانہ ہمیں خراج دیتا تھا خلیف رشید کے زمانے میں برداد میں سالانہ چالیس کروڑ دراہم خراج آیا کرتا تھا لیکن یہ کہانی پھر جب اپنے زوال کی طرف جاتی ہے تو امت کے عروج اور بانگ پن کو جب نظر رکھ جاتی ہے پھر ہمارے گھر اجڑنے لگے منگولوں اور تاتاریوں نے جس طرح ظلم اور جبر کا بازار گرم کیا یہ کسی سے مخفی نہیں ہماری تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ دریائے دجلہ کا پانی سرخ ہو کر کے بہا اس قدر ہمارا خون بہایا گیا وہ لمحے بھی آئے کہ انسانی سروں کا مینار تمیر کیا گیا اور مسلمانوں کا سر ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تھا جو لوگ جان چھپانے کے لیے تہخانوں میں چھپ گئے دجلہ کا بند توڑ کر کے ان کو مارا گیا حتیٰ کہ ہم نے سوا لاکھ لاشیں طے خانوں سے نکالی وہ ظلم اور جبر کا بازار گرم ہوا کہ لہل لاتا ہوا باغ خزان رسیدہ ہو گیا چمن کے مالی ہی چمن کی جڑیں کاٹنے لگے گلشن میں خاک اڑنے لگی تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے شب کی آہیں بھی گئی صبح کے نالے بھی گئے وادی نجد میں وہ زور سلاسل نہ رہا کیس دیوانہ نزارائے محمل نہ رہا حوصلے وہ نہ رہے ہم نہ رہے دل نہ رہا گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رون کے محفل نہ رہا جن کے ہنگاموں سے تھے آباد وی رانے کبھی شہر ان کے مٹ گئے آبادیاں بند ہو گئیں ستوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئیں وہ نمازیں ہند میں نظریں برہمن ہو گئیں اڑتی پھرتی تھیں ہزاروں بلبلیں گلزار میں دل میں کیا آئی کہ پابندیں نشیمن ہو گئیں وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا لے گئے تسلیس کے فرزن میرا سے خلیل خشتے بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز ہو گئی رسوا زمانے میں کلا لالا رنگ جو سراپا ناچتے ہیں آج مجبورے نیاز ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمہ کا لہو مسترب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز آج چار سو خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں بکھرے ہوئے لاشے کٹے ہوئے آزا روتی بلکتی مائیں بین کرتی بہنے سسکتے ہوئے یتیم بچے اجڑے ہوئے سہاگ فریاد کرتی بیٹیاں لیکن آج کوئی محمد بن قاسم نظر نہیں آتا کوئی آکھے بار شاہ نو اج وچوں بول اج کتابیں عشق دا کوئی اگلا برکا پھول ایک روئی سی تی پنجاب دی تو لکھ, لکھ مارے وینڈ اج لکھاں تیاں دیس دیاں دیا وار تینو کین کہفیا بیٹی دیس روے تر لاوے کیڑا وہ اترو پونجے کیڑا چپ کرا ام احمد چیکا مارے کون سنے فریاداں اج دین نبی دا وانگ یتیمہ گھر کر تکے کھاوے کتوں لبھا عمر بہادر جڑا روندے نو گل لاوے پچھلے دنوں خلیجیہ چینل پر میں دیکھ رہا تھا کہ شیخ ازہبی الحماد کو ایک عراقی نے فون کیا جو کہ ظلم اور جبر کی چکی میں پیسا جا رہا تھا اس کا گھر اجاڑ دیا گیا تین سال کا بچہ گود سے چھین کر کے قتل کر دیا گیا اور پھر اس بچے کو آگ میں جلا کر کے اس کے بوڑھے باپ کے سامنے رکھا گیا اس کی داڑھی نوچ لی گئی اور اس کے سامنے اس کی قوم کی بیٹیوں کی آبن ریزی کی گئی اس نے شیخ اظہبی الحماد سے اپنا دکھڑا کا تو میں دیکھا کہ شیخ زہبی اس کو عصبر عصبر کہہ رہا تھا کہ بس صبر کرو صبر کرو تو میں رویا میں نے کہا کہ اے اراب کے مظلوم بھائی تو کن کو پکار رہا ہے یہ وہ عرب نہیں ہیں جو اونٹوں کی ننگی پیٹھوں کے اوپر بیٹھ کر کے جہاد کے ترانے پڑا کرتے تھے اب تو ان کے نرمے بدل گئے ہیں اب تو ان کی لہ تبدیل ہو گئی ہے اب ان کا لہجہ بدل گیا ہے اب تو یہی کہتے نظر آتے آنا اب ہی جدید سیارہ جدید حرمہ جدید ہمیں نیا گھر چاہیے ہمیں نئی عمارت چاہیے ہمیں نئی بیوی چاہیے آج ان کا انداز زندگی بدل گیا آج سمندروں میں عمارتیں بنا بنا کے ہمیں دکھاتے ہیں مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ فلاں جگہ پہ ایک عمارت بنی ہے جس کی جو ہے وہ اتنی منزلیں سمندر کے پانی میں ہیں اور اتنی اس کی منزلیں جو ہیں وہ پانی کے اوپر ہیں میں نے کہا ہم نے آگ لگانی ہے ان پلازوں کو ہم نے آگ لگانی ہے ان منزلوں کو ہمیں تو قوت دو ہمارے بچے رو رہے ہیں امت تڑپ رہی ہے اور تم پلازے بنا بنا کے دکھاتے ہو امت کو ان پلازوں کی ضرورت نہیں ہے امت کو جہادی ہاتھوں کی ضرورت ہے امت کو جو ہے وہ ایٹم بم کی ضرورت ہے کاش کے عرب اپنے اخلاق کی کہانیوں کو یاد کریں اور دیکھیں کہ وہ تین سو تیرہ جنہوں نے عظیمت کی انوکھی داستان رقم کی تھی کیا بھول سکتے ہیں جب ابو جہل نے عمیر کو بھیجا اور جا کر کے اس نے دیکھا اور واپس پلٹ کے کہا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑی تھوڑی ہے اور وہ صرف تین اونٹوں کو کھا سکتے ہیں تو ابو جہل تکبر غندت سے پھول گیا اور سنادید قریش کو بلا کر اس نے کہا کہ اب لڑائی آسان ہو گئی ہے بلکہ لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئے گی رسیاں اکٹھی کرو انہیں پکڑیں گے اور جکڑیں گے اور اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ کر کے انہیں حرم میں لے جائیں گے اور نئے دین کا مزہ چکھائیں گے وہ جو اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کے جوان جذبوں کو دیکھ کے آیا تھا اس نے ایک تاریخی بات کہی جو ابن حام نے لکھی اس نے کہا اے قریش کے سرداروں اتنا بھی تکبر میں نہ ہو تم کہتے ہو کہ ہم ان کو رسیوں میں جکڑ لیں گے لیکن میں ان کے جذبین آنکھوں سے دیکھ کر کے آیا ہوں اگر میرا مشورہ مانگتے ہو تو رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں جو مرنے کے لیے آئی ہے سرداروں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کہ یسرف کی اپنی پشتوں پہ میری موتیں اٹھا کے لے آئی ہیں اور کل ان میں سے کوئی شخص مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑنی جاتا پھر اگلے دن عظیمت کی جو انوکھی اور البیلی داستانیں مسلمانوں نے رقم کی تھی میرے رب نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا تھا کاش کے آج ہمارے وہ جذبے ہوتے تو آج ہمارا حال یہ نہ ہوتا میرے مولا میری قوم کب غفلت سے بیدار ہوگی بغداد جلتا رہا قوم سوری رہی کابل اجڑتا رہا قوم مدہوش تھی ام احمد روتی رہی کسی نے دلاسہ نہ دیا دشتے لہلا تورا بورا تقریب موسل بغداد القدس کشمیر غزہ کہاں کہاں ہمارے گھر نہیں اجاڑے گئے ہمیں کچلا گیا ہمیں مارا گیا ہمارے وسائل پہ قبضہ کیا جا رہا ہے ہماری کلیجے چھلنی کیے جا رہے ہیں کتاب رحمت کو آگ لگا کر اور پیغمبر رحمت کے خاکے تراش کر کے ہمارے جذبات کی توہین کی جا رہی ہے اور ہمیں ذہنی اور روحانی تکلیف پہنچائی جا رہی ہے لیکن ہمارے حکمرانوں کا حال کیا ہے وہ بد نصیب شخص جس کو دنیا جرنل ہوڈ کے نام سے جانتی ہے یہ وہ بد شخص تھا کہ گواٹا ناموبے کے جیل خانوں میں مسلمان قیدیوں کو ذہنی اذیت دینے کے لیے اس نے ٹائلٹس میں ٹیشو پیپر کی جگہ قرآن کے بر کے رکھے تھے اور مسلمانوں کو اذیت دی تھی اس وقت سارے جہان کو آگ لگ جانی چاہیے تھی لیکن وہی بد نصیب شخص جب پاکستان پہنچا تو ہمارے اس دور کے حکمرانوں نے اس کے پاؤں تلے سرخ قالین بچائے اور آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہم سے روٹ گئی ہیں ہم ذرا اپنا احتساب کریں جب میں کہتا ہوں اللہ میرا احوال دیکھ حکم ہوتا ہے اپنا نامائیں اعمال دیکھ ہم بے غیرتی کی چادر اوڑ چکے ہیں مذہبی حمیت اور غیرت دینی دم توڑ چکی ہے امت جا بلب ہے اب تو میرے کشور ناز میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے وطن میرے پاکستان جو کہ عالم اسلام کا آخری کلا ہے اسے مٹانے ناؤز باللہ اس کو ختم کرنے کی فیصلہ کن تیاری بھی ہو رہی ہے بدیانت حکومتیں کرپٹ انتظامیہ بے زمیر رہنما جگڑالو علامہ خود کو حملے ٹارگٹ کلنگ میرے وطن کا کلیجہ چیر چکی ہے اور اب لگتا ہے کہ دشمن کو میر صادق اور میر جعفر انتہائی سستے داموں میں مل چکے ہیں را موساد خاد راما سی آئیے اور بلیک واٹر سرگرم عمل ہے امت فرقوں میں فرقے جماعتوں میں جماعت تنظیموں میں تنظیم لابیوں میں بانٹے جا چکے ہیں سندھی بلوچی پنجابی اسبیتوں کو ہوا دی جا رہی ہے صنفی بےراہ ربی جنسی آزادی فحاشی اوریانی حیا باختگی سے ماحول سازگار کر لیا گیا ہے بے یقینی پیدا کر دی گئی ہے اور یہ وہ مرض ایسا ہے کہ اقبال نے کہا تھا سن تہذیب حاضر کے غلام غلامی سے بدتر ہے بے یقینی آج بے یقینی کا عالم یہ ہے کہ ہمارے ہمارے سیاستدان ہمارے اومارا انہوں نے بیرون ممالک پیسے جمع کروائے ہیں اور وہاں اپنے فلیٹ خریدے ہوئے ہیں اور ان کے تیارے جہاز تیار ہیں پتہ نہیں پاکستان پہ کون سی کڑی مصیبت آنے والی ہے اور جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوا تھا ہم اڑ کے ملک چھوڑ جائیں گے لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ تمہارا جینا مرنا تو پاکستان کے ساتھ ہے تمہاری تو زندگی کا ایک ایک لمحہ پاکستان کے ساتھ گزرے گا اور قومیں وہی کامیاب ہوتی ہیں کہ جو دوسرا راستہ نہیں رکھتی ہیں تارک بن زیاد نے نے جلائی تھی اور کسی نے پوچھا تھا کہ تم نے نے دی اس اس ایک حکمت بتائی اس لیے کہ تم واپس نہ جا سکو اور دوسری حکمت اس نے کہا پھر کبھی بتاؤں گا بعد میں کسی نے تارک بن زیاد سے پوچھا کہ تارک بن زیاد آپ فتح بھی ہو گئی ہے لیکن تم نے دوسری حکمت ابھی تک نہیں بتائی تو تارک بن زیاد نے کہا تھا کہ میں نے دیکھا تھا کہ اندلس کے اندر مصطفیٰ کریم داخل ہو رہے ہیں اور اس سے مجھے پتا تھا کہ ہم اندلس فتح کر کے رہیں گے اس لیے ہمارے زوام ہمارے عمارہ ہمارے سیاستدانوں کو ہمارے رہنما قوم کو تو شک ہوگا لیکن ہمیں کوئی شک نہیں ہے یہ پاکستان مٹنے کے لیے نہیں بنا قیامت تک قائم رہنے کے لیے ماضی وجود میں آیا ہے اس لیے ہمارا جینا بھی اس وطن <سلام> کے <سلام> ساتھ ہے <سلام> اور ہمارا مرنا بھی اس ملک کے ساتھ ہے ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہے ہم جیئیں گے تو اس وطن میں رہ کے جئیں گے ہم مریں گے تو اس ملک کی آبرو کے لیے مریں گے مشکل وقت قوموں پہ آیا ہی کرتے ہیں اس وقت ہمارے اوپر جو مشکل ترین حالات ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں لیکن یہ بات آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکستان حضور کی عطاوں سے ماضی وجود میں آیا ہے پاکستان بنا تھا تو حضور علیہ السلاۃ وسلام کی نگاہ فیض سے بنا تھا نواب آف کلات سے پوچھئے پاکستان کی مخالفت کرتا ہے اور بعد میں پاکستان کو ووٹ دیتا ہے کسی نے کہا پہلے تم مخالفت کرتے تھے آج ووٹ دے رہے ہو اس نے کہا خواب میں حضور ملے اور آقا کریم نے کہا پاکستان کو ووٹ دینا ہے تو میں جو پاکستان کو ووٹ دے رہا ہوں حضور علیہ اسلام کے فرمان پہ دے رہا ہوں جن دنوں کے اندر پاکستان پر حملہ کیا تھا پینسٹھ میں انڈیا نے پاکستان کی روحانی ڈاری اٹھائیں جو لوگ روزہ انور کے آس پاس جھاڑو دیتے ہیں اور حضور کے درے نور کی نوکری کرتے ہیں ان میں سے کئی لوگوں نے خواب دیکھا کہ حضور علیہ السلام پانچ اصحاب کے ساتھ روزہ نور سے باہر آ رہے ہیں اور میرے آقا نے جنگی لباس پہنا ہوا ہے تلوار لٹکائی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو حضور اس وقت رات کے موقع پہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پاکستان پر انڈیا نے حملہ کر دیا ہے میں ان کی مدد کو جا رہا ہوں اور پھر پاکستان کی نہیں دنیا کی عسکری تاریخ کا یہ عجوبہ ہے کہ ہم نے صرف 30 سیکنڈ کے اندر آدھے منٹ کے اندر انڈیا کے تین جہاز گرائے تھے حضور کی تائید میں شامل تھی اس لیے ہمیں یقین ہے ہم اس ملک سے بھاگنے والے نہیں ہیں نہ ہم کوئی دوسرا آپشن رکھتے ہیں اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور بے یقینی کی جو کیفیت ہے اس کیفیت سے قوم کو نکالنے کی کوشش کریں یہ بات کہی جاتی ہے حضور نے فرمایا جو لوگ کہتا ہے کہ مسلمان ہلاک ہو گئے اس نے ان کو ہلاک کر دیا اس لیے تجز اور بے یقینی کے اندر قوموں کو مبتلا کر کے قوموں کے مرال جو ہیں وہ کم کیے جاتے ہیں اور پھر قوموں کو برباد کیا جاتا ہے ہمارے اوپر جنگ مسلط کر دی گئی ہے اور یہ اس کے ابتدائی مراحل ہیں اس لیے بے یقینی کی کیفیت جو ہے وہ قوم کے اندر پیدا کی جا رہی ہے لوگ کہتے ہیں ملک لوٹ رہا ہے ملک کٹ رہا ہے ان اللہ اللہ کے فضل سے اس ملک کو کچھ نہیں ہوگا میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے ایک بڑی روشنی ملی کہ پاکستان جو ہے وہ چودہ اگست کو بنا تھا اور قمری تقدیم کے لحاظ سے ستائیسویں شب تھی للت القدر تھی للت القدر کو قرآن نازل ہوا ہے اور للت القدر کو پاکستان بنائے اللہ نے قرآن کی حفاظت بھی اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے پاکستان کی حفاظت بھی اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے اٹھو کہ پھر حشر نہیں ہوگا دوبارہ دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا یہ کیسا دور آیا زمین بھی مخالف آسمان بھی دشمن جائیں تو کدھر جائیں عمرات و بھاگ جائیں گے لیکن ہمارا جینا مرنا تو اس دیس کے ساتھ ہے ہم مجرو بدن گھائل دل اور رشتے ہوئے زخم لیے کدھر جائیں سیاستدانوں کے پاس نہیں نہیں وہ ہمارا سہارا نہیں کس کو آواز دیں ادیبوں کو شاعروں کو فلسفیوں کو دانشوروں کو نہیں نہیں دل نہیں جمتا جی چاہتا ہے علماء کا دروازہ کھٹائیں، خٹ مشائخ کے درے دولت پہ حاضر ہوں علماء ماؤ مشائخ بچا لو ہمیں بچا لو ہماری ملت کو سنتے ہیں تمہارے پاس دین ہے کہاں ہے تمہارا دین بچاؤ بچاؤ ہم جل رہے ہیں ہم ڈوب رہے ہیں ہمارا ملک بھور میں پھسا ہوا ہے اسے نفرت کی چڑیلیں چمٹ گئی ہیں اسے اسبیتوں کے سانپ ڈس رہے ہیں اسے علاقہ پرستیوں کے بچھو کاٹ رہے ہیں اسے کسی کی نظر لگ گئی ہے کوئی اچھا سا دم کر دو ہمارا دکھ بانٹو تم کب تک ہنسی بحثوں اور دلکش مناظروں کے سداگر بنے رہو گے اپنے علم کو زحمت آفری مت بناؤ رحمت پرور بناؤ لفظ بازی کے میدان سے نکل کر قوموں کی امامت کرو دیکھو ساری قوم تمہاری دہلیز پہ کھڑی ہے اگر تم نے سہارا نہ دیا تو قوم سہارا بنے گا نوجوانوں میں تمہیں بھی کہتا ہوں تم بھی میری پکار سنو تمہارے گرم خون اور تمہارے دھڑکتے ہوئے دل کی ضرورت اسلام اور پاکستان کو جتنی آج ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی کرکٹ کے میدان سے نکل کر کے خابیدہ جذبوں کو بیدار کرو خود بھی جاگو اور اوروں کو بھی جگاؤ موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز ہے جس نے اب بھی کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہکان او مرد مسلمان اپنی خودی پہچان او سوئے ہوئے ضمیروں کو آواز دو مردہ روحوں اور بے جان تنوں کو پکارو بے حس وجودوں کو کم بےز دلہ کہو سونے والوں کے لیے سونا دشوار کر دو وہ سونا چاہے بھی تو تمہاری آواز کے زور میں سو نہ سکیں اٹھو اپنے وطن کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں توڑ دو ملک توڑنے والوں کی ٹانگیں توڑ دو اپنے گھر اور وطن کو اجاڑنے والوں کی زندگیاں اجاڑ دو میری گھاگل توڑنے والوں کے کلیجے کاٹ دو کم اللہ کم کے اب ہنگام میں خاموشی نہیں سکوتے شب کو توڑ دو اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو کاکھے او کے درو دیوار ہلا دو جس کھیت سے دہکا کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر ہوش آئے گندم کو جلا دو بوڑو اٹھو اپنے ہاتھ اٹھاؤ شہری کے وقت اپنے مالک اور مولا اپنے رب رحیم کریم کے سامنے فریاد کرو مالک اس پاکستان کی خیر فرما میری ماؤں میری بہنوں تم بھی چھولیاں پھیلاؤ اور اللہ سے رحمت کی خیرات مانگو آؤ مدینے کی طرف کر کے اپنے آکو مولا سے فریاد کریں اپنے آقا و مولا سے معافی مانگیں چھوڑ کے آپ کا دام نے رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی آقا ہم سے بھول ہوئی دی اپنی قدر و قیمت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 آقا ہم سے بھول ہوئی ہاتھ جوڑ کے حضور سے کہو حضور معافی حضور معافی حضور معافی حضور معافی سی ڈکیا جنہ کمہ تھیں حضور جی میں وہ کر گیا وا گاہ دل دل دے اندر گل میں تیک کر اتر گیا وا تے حکماں چڈ کے آکا میں جیندہ کتھے ہاں مر گیا وا حضور معافی حضور معافی آؤ حضور کی بارگاہ میں پکاریں اور آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کریں کہ حضور ہم سے جو خطائیں سرزد ہو گئیں آج ہم آپ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں اور اپنی زندگی تمہارے نام پہ گزارنے کا عہد کرتے ہیں آؤ اپنے رب سے بھی معافی مانگے اور عرض کرے میرے مولا ہمیں معاف کر دے ہم نے نظام بادل سے سمجھوتا کیا نظام مصطفیٰ کا نعرہ تو اب ممبر و محراب سے بھی لگایا جانا چھوڑ دیا گیا آج ہم موجودہ نظام سے مطمئن ہو گئے ہماری کد ختم ہو گئی ہم نے جد و جہد کرنا چھوڑ دیا نا نظام مصطفیٰ لا سکتے ہم ساری زندگی آواز تو لگاتے رہتے سودا نے کیا خوب کہا تھا کہ مجنوں لیلا سے بازی نہ لے سکا سر تو دے سکا کس منہ سے کرتے ہو دعوی عشق سودا تم سے تو یہ بھی نہ ہو سکا نہ جیتتے علامہ نیازی نے بڑی خوب بات کہی کہتے جب میں جہد کر کر کے اور محنت کر کر کے تھک گیا ایک دن میں حضور کے روزے پہ حاضر تھا مسجد نبوی میں بیٹھا تھا تو میں نے حضور سیرس کی حضور اب تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور زندگی ساری لگا دی ہے آپ کے نظام کا نعرہ بلند کرتے ہوئے لیکن ابھی تک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا سویرا نہ طلوع ہوا ہے اور نہ ایسے کوئی امکان نظر آ رہے ہیں اب تو میرے عذابی مد محل ہو گئے ہیں بوڑھاپا میرے اوپر تاری ہو گیا ہے کہتے میں نے یہ شکایت کی حضور کی بارگاہ میں اور پھر مستد نبوی کے ایک کونے میں سو گیا تو حضور کی زیارت نصیب ہوئی کا کریم نے فرمایا تمہارا کام نظام لانا نہیں ہے اس کی آواز بلند کرنا ہے اور وہ تم آخری دم تک بلند کرتے رہو گے لوگوں ہم بھی اذان دے رہے ہیں پتہ نہیں امامت کون کروائے گا لیکن ہم نے سوئی ہوئی خابیدہ قوم کو بیدار کرنا ہے ان کو بتانا ہے کہ تمہارا مقصد زندگی کیا ہے دنیا کے اوپر تم کس لیے آئے ہو تمہارا مقصد حیات کیا ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی آؤ حالات کا جائزہ لیں اور اپنے رب سے پکاریں میرے مالک ہم حالات کے جبر کے سامنے جھک گئے ہمیں ماف کر دے ہم وعدہ کرتے ہیں آئندہ زندگی جیئیں گے تو تیرے لیے مریں گے تو تیرے لیے اور زندگی کا ایک ایک سانس تیرے رسول کے نام وقف کر دیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر سارے لوگ بھی پوری قوت کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے کیا نظام باطل کو ہم لوگ بٹا لیں گے لیکن صاحبوں ہم نے اپنے کام کو ہر صورت میں جاری رکھنا ہے وہ کہانی آپ نہیں بھول سکتے ہیں کہ جب اللہ کے ایک واحد پرستار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا علاؤ روشن کیا گیا کسی نے دیکھا کہ ایک چڑیا اپنی چونچ میں تھوڑا سا پانی کہیں سے لا کر کے اس آتش کدے پہ پھینکتی ہے اور دو چار مرتبہ کسی نے دیکھا تو چڑیا سے پوچھا چڑیا اس آتش کدے کو تو بجھا تو سکتی نہیں ہے لیکن اپنی چونچ کے اندر اتنا پانی لا کر کے ڈال کر کے مشق کر رہی ہے تو چڑیا نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت ہے اس نے کہا کہ جانتی ہوں کہ میں اس آتش کدے کو بجھا نہیں سکتی لیکن میں اپنے فریضے سے غافل نہیں ہوں کل جب کہ فہرست تیار ہوگی آگ بھڑکانے والوں کی اور آگ بجھانے والوں کی تو میرا نام نام نمرود کو ٹھنڈا کرنے والے کوششوں میں شامل تو ہوگا وہ مائی بھی تو سوت کی اٹی لے کر کے یوسف کے خریداروں میں شامل ہونے کے لیے آئی تھی کبھی آپ نے جگنو کو دیکھا ہے کہ اس کے پاس کتنی کو روشنی ہوتی ہے لیکن رات کے اندھیروں میں وہ بھاگتا پھرتا ہے تمہارے پاس تو قرآن کے اجالے ہیں اس لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور پوری قوت کے ساتھ اس اندھیروں اس ظلمتوں کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرو اللہ تعالیٰ غالب ہے وہ ابابیلوں سے ہاتھی مروانا جانتا ہے اللہ تعالیٰ جلا شانہو لنگڑے مچھر سے نمرود کا فخر توڑنا جانتا ہے اس لیے ہم اپنا حصہ اور جو اپنی ڈیوٹی ہے اس کو نبائیں اور اپنے آکا و مولا کے نام کا نعرہ ساری زندگی ہم لگاتے رہیں اور نظام مصطفیٰ کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے کبھی بھی سرد ہو کر کے نہ بیٹھیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس فریضے کو ادا کر رہے ہیں اور کتنے لوگ ہیں کہ جو موجودہ نظام کا حصہ اور اس سسٹم کا حصہ بن کے رہ گئے ہیں ہم عجیب لوگ ہیں کہ جب کوئی بھی الیکشن آتا ہے اور کوئی سیاست دان ڈگ بجاتا ہے اور ہم لوگ اس کے پیچھے لگ کے زندہ باد زندہ بات کے نارے لگا لگ جاتے ہیں جبکہ کھاتے ہی رہیں گے 63 برس تو بیت گئے کیا باقی زندگی بھی اس فراڈ میں گزار دیں گے آؤ آج کیس کے اندر ہم یہ عہد کے اٹھے کہ جو باقی زندگی ہے ہم کسی سیاست دان کا کسی چور ڈاکو لٹیرے کا اور کسی بے ہمیت اور بے غیرت کا نعرہ نہیں لگائیں گے جب بھی نعرہ لگائیں گے محمد عربی کا نعرہ لگائیں گے جب بھی نعرہ لگائیں گے سونے مصطفیٰ کا نعرہ لگائیں گے اور ہماری زندگی اور ہمارے شب و روز حضور کے نام پہ گزریں گے اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ وہ لمحے آنے والے ہیں کہ اس ملک کے کوچا اور بازار کے اندر جو ہے وہ جھنڈا میرے مصطفیٰ کا ہی بلند ہوگا آ ملیں گے سینا چاک نے چمن سے سینا چاک بس میں گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی شبن افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز اس چمن کی ہر کلی درداشت نہ ہو جائے گی آسمان سہر کے نور سے ہوگا آئی نہ پوش ظلمت رات کی سی ما پا ہو جائے گی شب گریزہ ہوگی آخر جلوائے خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے انشاءاللہ اس ملک کے و بازار میں صاحبو اس وقت ہم اپنے اللہ سے فریاد کریں اور دکھا ہوا دل لے کے اسی کے حضور پیش ہوں اور عرض کریں میرے مالک ہمیں اپنی رحمتوں کے حصار میں لے لے میرے ملک میرے وطن کی حفاظت فرما اور انشاءاللہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم مایوس نہیں ہیں ہمارا جینا مرنا اس وطن کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ وہ لمحے آئیں گے ہم نہیں تو ہماری نسلیں دیکھیں گی کہ اس پاکستان سے مجاہد جھنڈے لے کر کے نکلیں گے اور ترت ان کے ساتھ شامل ہوں گے اور پھر بیت المقدس کو فتح کیا جائے گا اور اس کے بعد اگر کوئی یہودی اور عیسائی کسی پتھر کی اوٹ میں بھی چھپنے کی کوشش کرے گا احادیث میں آتا ہے وہ پتھر بھی آواز دے کے مسلمان مجاہد کو کہے گا کہ ادرا میرے پیچھے یہ ظالم چھپا ہوا ہے اور وہ پتھر اور وہ جھاڑی بھی اس کو پناہ نہیں دے سکے گی اور کائنات کا ایک ایک گوشہ اور ایک کونا حضور علیہ السلاۃ والسلام کے نام سے ہی گونج اٹھے گا یہ کچھ عرصہ پہلے ایک ہمارا فوجی بارڈر کراس کر جاتا ہے اور وہاں ایک سکھ فیملی نے اس کو گرفتار کر لیا اپنے گھر میں لے گئے کہ یہ کوئی سمگلر ہے اور صبح اپنی آرمی کے سپرد کریں گے جب رات کا پچھلا پہر ہوا تو وہ شخص کہتا ہے جس کمرے میں مجھے مقیت کیا گیا اس کی کھڑکی پر ایک بوڑھی عورت ظاہر ہوئی جس کے چہرے پر جھڑیاں تھیں اور بڑھاپے کے آثار بڑے نمایاں تھے میں نے دیکھا تو وہ گور کے میری جانب دیکھ رہی تھی میں نے اس کو کہا کہ کیا ماجرا ہے تو اس نے غصے سے اور نفرت کے انداز سے میری جانب دیکھ کر کے کہا کہ ہم نے پاکستان تم اس لیے بنا کے دیا تھا کہ وہاں سمگلنگ کرو تو وہ کہتا ہے میں نے اس کو کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمگلر نہیں ہوں میں تو فوجی ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تم سکھوں نے کب بنایا تھا سکھوں نے تو پاکستان کے بنتے ہوئے جو ظلم کیے تھے وہ ہم آج تک نہیں بھولے ماؤں کی گود سے بچے چھینے گئے اور انہیں کرپانوں کی نوک پہ چڑھایا گیا اور پھر پٹک کے زمین پہ مارا گیا وہ دن کتنے دردناک تھے کیا پاکستان کو ایسے ہی مٹا لیا جائے گا اس کی بنیادوں میں دس لاکھ شہیدوں کا خون ہے یہ پاکستان جو ہے یہ ریت کے اوپر نہیں بنا ہوا کہ اس کو جو مرضی مٹا لے مشکل وقت ضرور ہمارے اوپر اس وقت ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے کار پرداز اور ذمہ دار اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے اور عوام بھی غفلت کی نیند سو رہے ہیں علماء نے بھی اپنے منصب کو چھوڑ دیا ہے اور اس وقت ملک کے اوپر جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے لیکن یہ ملک کچی بنیادوں پر نہیں دس لاکھ شہیدوں کے خون کے اوپر قائم ہوا تھا سکھوں نے جس انداز کے ساتھ گھر لوٹے تھے میں اس شخص کی خود کہانی سنی ہے آج بھی وہ زندہ ہے کہتا جب ہم واپس پلٹے ہجرت کرتے ہوئے تو سکھوں کا ایک جتھا ہمارے اوپر حملہ ہم آور ہوا تو ہم نے ایک کماد کے کھیت میں چھپ کر کے اپنی جان بچائی ایک بچہ تھا جو روتا تھا اور سارے کافلے والے گورتے تھے اس کی ماں کی طرف کہ یہ بچہ ہمیں پکڑوا دے گا اور ہمارا پتہ دے دے گا تو اس کی ماں نے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کا گلا گھونٹ دیا پاکستان یوں ہی نہیں بنا پاکستان کی بنیادوں میں کتنا خون ہے اور پاکستان کی بنیادوں میں کتنا لہو ہے جو راستے ہندوستان سے پاکستان آتے تھے ان میں کوئی کنواں ایسا نہیں تھا جس میں مزید لاشیں گرانے کی گنجائش باقی رہی ہو اس لیے کہ جب سکھ مسلمان جوان لڑکیوں پر حملہ ابر ہوتے تو وہ کووں میں چھلانگے لگا کے اپنی آبرو کی حفاظت کرتی یہ ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے یہ سفر کاٹے ہیں جنہوں نے وہ لمحے دیکھے ہیں تو اس شخص نے کہا کیا تم نے پاکستان بنایا تھا تم نے تو ماؤں کی گود سے بچے چھین کر کے کرپانوں کی نوکوں پہ چڑھائے تھے تو وہ عورت روئی اس نے کہا کہ جب پاکستان بنا تو کتنی عورتیں تھیں جو سکھوں کے ہتھے چڑھ گئیں ان بد نصیب عورتوں میں سے ایک عورت میں بھی ہوں اور اب بدقسمتی سے ان کے بیٹوں کی ماں ہوں لیکن ابھی تک اللہ کے فضل سے مسلمان ہوں اور راتوں کو چھپ چھپ کے نماز پڑھتی ہوں میں تمہیں یہ بتانے آئی ہوں کہ اگر تم چھٹ کر کے پاکستان چلے جاؤ تو پاکستانی قوم کو میرا پیغام دینا اس فوجی کے حوالے سے وہ پیغام میں آپ کو پہنچا رہا ہوں جو اس عورت نے جو جوانی کے دور میں سنتالی میں سکھوں کے ہتھے چڑھ گئی اور پھر ان کے بچوں کی ماں بھی بنی اور آج تک وہ مسلمان ہے اس نے جو پیغام دیا اس کو دل کے کانوں سے سننا اور اس کو گوشے ہوش سے سماعت کرنا اس بوڑھی عورت نے اس فوجی کو کہا اگر تمہیں پاکستان جانا ہوا تو پاکستانی قوم کو میرا یہ پیغام دے دینا کہ پاکستان سے خیانت اور بے وفائی نہ کرنا پاکستان وہ مقدس ملک ہے کہ جب میرے بچوں اور پوتروں کو بخار آ جاتا ہے تو میں پاکستان کا صرف نام لے کے دم کر دیتی ہوں اللہ شفاطا فرما دیتا ہے وہ عظیم المرتبت ملک ہے پاک سر زمین شاطباد کشورے حسین شادباد یہ خوبصورت ملک یہ کھیتوں اور کھلیانوں اور پہاڑوں دریاؤں مرگزاروں اور لالہ زاروں کا ملک جس کا چپا چپا جو ہے وہ لالے بدشاں جیسا ہے اور جس کے پہاڑ جو ہیں وہ سونے اور چاندی کے ذخیرے اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہیں دعا کریں کہ اللہ اس وطن کے, کے گوشے کی حفاظت فرمائے اس ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے اور ہمیں حیرت مند باہمیت حکمران نصیب فرمائے جو اس ملک کی آبرو کی حفاظت کر سکیں اور پاکستان نے صرف جو ہے وہ پاکستانی قوم کے لیے ایک مضبوط صاحبہ اور حصار نہیں بننا ہے بلکہ پاکستان تو عالم اسلام کی امیدوں کا آخری سہارا ہے جب پاکستان بھی طاقت بنا تھا اس وقت پوری دنیا میں چراغ کیا گیا تھا اور اس کو جو ہے وہ اسلامی بم قرار دیا گیا تھا اور دنیا کے مظلوم اور مقبول لوگ ہماری راہیں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سے لوگ آئیں گے اور ہماری مدد کریں گے لیکن آج پاکستان جن بکھیڑوں اور جن مشکلوں میں الجھا ہوا ہے انہوں نے کسی کو مصیبت سے کیا چھڑانا ہے گھر سے نکلتے ہیں تو خود کچھ دبا کا ان کے جسم کے پرکھچے اڑا کے رکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ جللہ شاہو اپنے کرم سے اس ملک کی حفاظت فرمائے پتہ نہیں کس بد نصیب کی اس ملک کو نظر لگ گئی لیکن میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ جلا شاہو قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اتنی دیر تک حالت نہیں بدلا کرتا جب تک قوم اپنی حالت کو خود بدلنے کی پوزیشن میں نہ آ جائے کیا ہم اس نظام بادل سے ٹکرانے کے لیے عملی طور پہ تیار ہیں اگر تیار ہیں تو نظام باطل ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکتا میرے سامنے اگر ایک ہزار آدمی بیٹھا ہے تو اس پیغام کو پوری قوت کے ساتھ ایک سو آدمی تک پہنچا دے تو ایک لاکھ آدمی تک پیغام پہنچ جائے گا اور اگر میرے سامنے بیٹھنے والے لوگ ایک لاکھ ہیں اور یہ پیغام اگر وہ ایک ایک سو آدمی کو پہنچا دے تو ایک کروڑ آدمی تک یہ پیغام پہنچ جائے گا ظاہر ہے ہر شخص خطابت کا وہ تنتنا اور کے اندر وہ بانکپن نہیں رکھتا ہوتا ہے لیکن جذبے لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے اسحد و بلال انداللہ اشہد بلال کی اسحد ہی وہ حشر بپا کر دیتی ہے کہ جو لوگوں کے اسحد کے اندر نہیں ہے آج ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہمارے خطبے بے روح ہو گئے ہیں ہمارے لفظ بے نور ہو گئے ہیں اقبال نے اس دکھڑے کو بیان کیا وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برکِ طبعی نہ رہی شولہ مکالی نہ رہی رہ گئی رسم اعا روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی صاحب او صاف بو حجازی نہ رہے آج ہم نے اپنے اسلاف کی صلاحیتیں اور ان کے جذبے آج پھر اپنے اندر پیدا کرنے ہیں بحثیت پاکستانی اور بحثیت مسلم اپنے وقار کو ہم نے بلند کرنا ہے دنیا کے سامنے ہم نے ایک آبرو زندگی جینے کا گور سیکھنا ہے آج ہم کہتے ہیں کہ ہم دنیا سے کیوں پیچھے رہ گئے میں کہتا ہوں کبھی کہ اپنی حالت دیکھیے ہمارا حال کیا ہے جس قوم کا مزاج یہ ہو کہ ریلوے کا ٹکٹ بھی بغیر رشوت کے نہ ملتا ہو تو اس قوم کا تو اللہ ہی حافظ ہے جس قوم کی کیفیت یہ ہو کہ جس قوم کی مسجدوں کی لیٹرینوں کے گندے لوٹے بھی لوگوں کی دست بدھ سے محفوظ نہ ہو اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے ہم نے کبھی اپنے اندر جھانکا ہم نے دیکھا کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں آج گرمی کا موسم آیا ہے لوگ جگہ جگہ واٹر کولر نصب کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو گلاس رکھتے ہیں ان کو زنجیروں میں باندھ کر کے رکھنا پڑتا ہے میں پوچھتا ہوں اچھا مسلمان تو بڑی دور کی بات ہے ہم تو اچھے انسان بھی نہیں ہیں میں ایک دن جمعہ تلمبارک پڑھانے نکلا تو میرے آگے گدا گاڑی جا رہی تھی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جلنے والے کا منہ کالا میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا میری قوم اتنی ہوئی ہے کہ ایک مزدور سے بھی جلنے والے لوگ اس معاشرے کے اندر موجود ہیں جب قوموں کے تیور اور قوموں کے لچھن اور لوگوں کے انداز زندگی ایسا ہو تو پھر قومیں آگے نہیں بڑا کرتی ہیں ہم نے دیکھنا ہے اپنے اندر اخلاقی قوت پیدا کرنی ہے اپنے اندر حیرت و حمیت کا نور پیدا کرنا ہے علماء نے اپنے خطبوں کو اپنی تقریروں کو مؤثر بنانا ہے اگر ہماری تقریر لوگوں پہ اثر نہیں کرتی تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کون سی کمی ہے اسحد و بلالمد اللہ اسد دھوم مچا دیتی ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے مقفع جملے اور ہماری خوبصورت گفتگو اور ہمارے نف و نشر سے مرتب باتیں لوگوں کے دلوں کے اندر ہلچل پیدا کیوں نہیں کرتی ہم اپنے عمل پہ زور کریں میرے شاہ نقش بند بخاری آپ نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ جس شخص کی خاموشی پیدا نہیں دیتی اس شخص کی تقریر بھی پیدا نہیں دیتی آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا کردار وہ چمک نہیں رکھتا تو گفتار کے اندر تو پھر روشنی کہاں سے آئے ایک مجدد الف ثانی تھا اس نے پورے ہندوستان کی کایا پلٹ دی آج ہر تنظیم کا قائد مجدد ہے اور قوم تبدیل نہیں ہو رہی ایک غوث اعظم تھا اس نے پورے زمانے کو زندگی دے دی اور محی الدین انہیں اس لیے کہا جاتا ہے آج ہر آستانے کا سجادہ نشین وقت کا غوث ہے لیکن آج قوم کی تقدیر کیوں نہیں بدل رہی تیرے صوفے ہیں فرنگی تیرے کالی ہیں ایرانی خون کے آنسو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی نہ جوانوں میں وہ حال رہا نہ بوڑھوں کی وہ کیفیت نہیں نہ قوم کے ذمہ دار اور کار پرداز اپنے منصب سے آگاہ رہے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیا جاتا رہا ایک تو نقصان یہ ہوا کہ کارواں لٹ گیا اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ احساس زیاں کی دولت بھی لٹ گئی کیا غالب نے خوب کہا تھا ہوا مخالف و شب تار و بہر طوفان خیز لنگرے کشتی و ناخدا دست ہوا مخالف ہے رات تاریخ ہے سمندر میں طوفان بپا ہے کشتی کا لنگر بھی ہاتھ سے چھوٹ چکا ہے لیکن اس کے باوجود کشتی بچ سکتی تھی اگر کشتی بان جاگ رہا ہوتا لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ناخدا بھی نیند کے ہچ میں ہے میری کشتی کو خدا ہی بچائے تو بچے ظلمتے ہیں یاس کی شام ہے طوفانوں کی ایک وہ زمانہ تھا کہ حضرت عمر مدینے میں قدم رکھتے تھے کس کی سلطنتیں کامتی تھیں ہم دوسروں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں ہم صرف تین سو تیرہ تھے زمانے کی کایا پلٹتی اور آج ایک ارب چالیس کروڑ انسان خانمہ برباد ہیں آج کس کے گھر اجڑ رہے ہیں کس کا گلا کاٹا جا رہا ہے حافظہ کمزور ہو تو بات اور ہے لیکن کیا ہم بھول چکے ہیں کہ ہمارے گلے کاٹے گئے اور جب خون بہ گیا تو ہمارے پھپڑوں کے اندر پٹرول بھرا گیا اور پھر لاشوں کو آگ لگائی گئی یہ کہانی پرانی نہیں ہوئی کہ ہمارے بھائیوں کے سر سے بال نوچے گئے اور ان زخموں میں تیزاب چھڑک کر تڑپنے کے لیے دھوپ میں چھوڑا گیا یہ درد بھی ابھی تازہ ہے کہ شبرغان کی طرف جانے والے کنٹینروں کے اندر اتنے لوگ بھر دیے گئے جتنی گنجائش نہیں تھی اور انہیں پانی کا ایک گھوٹ بھی نہیں دیا گیا اور وہ جب مرنے لگے تو ایک دوسرے کا پسینہ چاٹتے تھے جب کنٹینر جا کے وہاں کھولے گئے دو اور تین لوگوں کے علاوہ جنہوں نے دکھ کی داستان سنائی باقی سارے لوگ شہادت کا جام پہن چکے تھے ام احمد میں چیختی رہی اور اپنے بھائیوں کو پکارتی رہی محمد بن قاسم کو آواز دیتی رہی صلاح الدین ایوبی کو پکارتی رہی لیکن اس کو کوئی دلاسا دینے کے لیے کوئی آگے نہ بڑھا اپنے محلوں میں ہمارے حکمران مست رہے او آئی سی جو کہ مقدس کے ایک حصے کو آگ لگنے کی وجہ سے مارز وجود میں آئی تھی پوری کائنات کو آگ لگ گئی امت مسلمہ انگاروں میں لوٹتی رہی اور او آئی سی نے کوئی بھی کردار ادا نہ کیا قائد ملت اسلامیاں مولانا شاہ محمد نورانی فرمایا کرتے تھے او آئی سی کو اب پنجابی میں پڑھیں کہ او آئی سی اب چلی گئی اب ہمارے پاس نہ کوئی وحدت ہے ہمارے پاس نہ کوئی نظم ہے آج رہنما نے قوم کے پاس نہ کوئی منصوبہ ہے اور قوم ہے کہ بے حسی کی گہری نیند سو رہی ہے اگر ہم آج بھی نہ اٹھے تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان مٹ جائے گا اگر ہم نہ اٹھے تو پاکستان تو نہیں مٹے گا لیکن ہم نہیں ہوں گے اور آنے والی نسلیں ہمیں برے لفظوں سے یاد کریں گی آنے والا جو دور ہے وہ بصیرت والی آنکھوں سے بصیرت والے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ انتہائی خطرناک دور آ رہا ہے بہت ساری اکھاڑ بچھاڑ ہونے والی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ موت کے گھاٹ اترنے والے ہیں ہم نے صرف یہ فیصلہ کرنا ہے کہ موت سے تو شاید کوئی بچ نہ سکے لیکن لوگ دو طرح کے ہوں گے ایک نظام کفر کا حصہ بن کر کے اور اس باطل نظام کا حصہ بن کر کے کتے کی موت مریں گے اور ایک لوگ جبر کے خلاف کھڑے ہو کر کے شہادت کا تاج پہنیں گے ہم نے یہ فیصلہ آج کے کانفرنس میں کرنا ہے کہ ہم نے کن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور کس طرح سے میدان عمل میں اترنا ہے اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور اللہ تعالی جل اللہ شاہ غالب ہے اس نے ابابیلوں سے بھی ہاتھی والوں کو ختم کیا ہے یہ دین ان شاء اللہ غالب ہوگا رسول کل لے اللہ تعالی نے واضح صاف و دو ٹوک فرمایا کہ اللہ نے رسول بھیجا اس لیے ہے کہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے اور وہ لمحے امت میں دیکھنے ہیں اور وہ گھڑیاں آنی ہیں گو شاید ہم نہ دیکھ سکے ایک شاعر کا شیر مجھے بہت تڑپاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب ہم پیدا ہوئے اس گلشن میں آئے تو گلشن اجڑ چکا تھا اور بہار اس وقت آئے گی جب ہم اس گلشن سے جا چکے ہوں گے لیکن کوئی بات نہیں جو لوگ بدل میں شہید ہوئے تھے انہوں نے فتح مکہ نہیں دیکھا جو لوگ پاکستان کی تحریک میں جان دے گئے انہوں نے پاکستان کو بنتا ہوا نہیں دیکھا اس لیے اسلام کی نشیت ثانیہ کا خواب ہمارے آنکھوں میں ہے گو ہم نہ بھی دیکھ سکیں لیکن ہماری آنے والی نسلیں اس خواب کو ضرور شرمندہ آئے تعبیر ہوتے ہوئے دیکھیں گی ہم قبر میں بھی ہوں گے تو قبر میں ہم خوش ہو جائیں گے ہماری روح سرشاد ہوگی میں اس مجاہد کو نہیں بھول سکتا جو لڑتے لڑتے شہید ہو گیا اور پھر اس نے آخری ہچکی میں یہ لفظ کہے تھے کہ جب اللہ اسلام کو فتح دے دے تو میں تمہیں اور کوئی وصیت نہیں کرتا میری قبر پہ آ کے یہ خوشخبری سنا جانا آج ان کی قبریں بھی تک رہی ہیں کیا آپ وہ بھول گئے ہیں جب بیت المقدس پر یہودیوں سہونیوں کا قبضہ ہوا تو انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پہ آ کے ٹھڈے مارے تھے اور کہا تھا اٹھ اور ہمارا مقابلہ کر صلاح الدین ایوبی کی زندگی میں تو کوئی ان کے سامنے کھڑا نہ ہو سکا یہ اصل صلاح الدین ایوبی کی قبر کو ٹھڈا نہیں تھا یہ امت مسلمہ کو جنجوڑا گیا تھا اس کو اٹھایا گیا تھا لیکن ہم نے کہا میاں ہم اتنے سوگے ہیں ہم تو سورے اسرافیل سے ہی جاگیں گے اس سے قبل تو ہم بیدار نہیں ہوگے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہم نشی تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں آج بھی کابل اور کندھار پہ اسلام کا جھنڈا ہے آج بھی بغداد پر ان مشکلات کے باوث اسلام کا جھنڈا ہے لیکن وہ زمانہ بھی دنیا نے دیکھا جب بغداد اجڑ رہا تھا اور کچھ لوگ اس عنوان سے مناظرہ کر رہے تھے کہ رنگے ہوئے کپڑوں کے ساتھ نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی آج بغداد تو دوبارہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ بہال ہوا پھر اجڑا اور ان پھر بحال ہوگا لیکن تاریخ نے ان لوگوں کو یاد رکھا ہے جنہوں نے قوم کو اس وقت لوریاں کے سلایا جب قوم کو بیدار کرنے کا موقع تھا انہوں نے قوم کو خابیدہ کر دیا عشق و مستی کا جنازہ ہے تخیل ان کا ان کے تاریخ میں قوموں کے مزار. چشم آدم سے چھپاتے ہیں بلند کرتے ہیں روح کو خابیدہ. بدن کو بیدار میں کہتا ہوں وہ پیرانزام وہ قائدین قوم اور وہ ملت کے زما جو قوم کو لوریاں دے رہے ہیں اور اس قوم کو جو ہے وہ قیام کا درس نہیں دیتے صرف سجود کا درس دیتے ہیں تاریخ کا لن کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو فتح دینی ہی دینی ہے اور نام محمد کا جھنڈا اونچا ہی اونچا ہونا ہے حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ پیر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بھیڑوں کی ایک جماعت اکٹھی کر لے اور بہت سارے لوگ اپنے ہلکا ارادت میں جمع کر کے لوگوں پر فخر جتاتا پھرے کہ میرے اتنے محرد ہیں حضرت شیخ مجدد فرماتے ہیں پیر کا مقصد تریکت یہ ہے کہ وہ شیروں کا ایک جتھا تیار کرے اور پھر وقت آئے کہ فیصلہ کن موقع کو اوپر کھڑا کر کے دین اسلام کے جھنڈے کو پوری دنیا کے اوپر غالب کر دے کیا ہم اس فریضے کو بھول چکے ہیں اگر بھول چکے ہیں تو پھر اس عہد کو ہم نے دوبارہ تازہ پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امام بر حق جو تجھے حاضر و موجود سے بے زار کرے موت کے آئینے میں دکھلا کے رخے دوست تیرے لیے زندگی اور بھی دشوار کرے دے کے سے زیاں تیرا لہو گرم دے فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے فتناہ ملت بیزا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے ادارت المصطفیٰ پاکستان میں ان حالات میں جب کہ مایوسیوں کی لہر چاروں جانب دوڑ چکی ہے بیداری امت کانفرنس کا منعقد کر کے اپنے فریضے کو انجام دیا کو چار جون کو سائی والویژن کی جانب سے بل دیا گراؤنڈ میں ایک عظیم الشان بیداری امت کانفرنس منعقد ہوگی پھر اس کے بعد چھبیس تاریخ کو انشاءاللہ فیصل آباد ڈویژن کی بیداری امت کانفرنس منعقد ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ 30 تیس جون بروز جمعرات بعد نماز شاہ اصلاح امت کانفرنس گجراوالہ میں منعقد ہوگی انشاءاللہ یہ قافلہ آگے بڑھتا چلا جائے گا وہ اکیلا ہی چلا تھا جان منزل مگر لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا یہ اٹھے ہوئے قدم ان شاء بڑھتے رہیں گے اور آپ بھی میرے ساتھ ہم قدم رہنا اور قدم سے قدم ملاتے ہوئے چلنا یہ تو اللہ کا شکر ہے یہ علماء یہ مشایخ اور آپ اتنے جذبوں کے ساتھ اس کانفرنس میں شامل ہوئے لیکن اگر آپ نہ بھی آتے تو میں اکیلا ہی رانجہ بن کے اس پیغام حق کا جھنڈا اٹھا کر میدان میں رہتا اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے اس پیغام کو آگے منتقل کرتے رہیں گے اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا نور نصیب فرمائے اس عزم کے ساتھ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر دوس میں جا کر دم لیں گے آفاک ہر ہر گوشے م م میں قرآن سنا کر دم, دم, دم لینا اب رکنا نہیں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 Thank you.